شہید خالق و کلنی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل اسلام ڈاٹ کام اس کا واقعی ہے کہ پہلے کفار کی موالات سے روکا دیا کفار کے ساتھ آپ نے یاری نہیں لگانی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس کے ساتھ یاری لگائیں کس طرح یاری لگائیں اللہ کے ساتھ اور اس کے بات گئی سمجھنی ہے سمجھ جی <coughs> میری ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے شکر من اس میں ہے دی زبان اللہ نے ہم دو سنا کے صنعت دل دیا اپنے لیے اور مصبا کے باس اللہ نے یہ زبان کیوں دی ہے ہم دو دی اور دل کیوں دیا ہے کہ اپنی محبت ڈالیں اللہ ہمارے دل میں اور مصطفا کی محبت ڈالیں شیر چھپ چکے ہیں وہ آپ کے بھتیجے نے نہیں دیے یہ میرے اشعار سارے چھپ چکے ہیں کتاب آپ کو نہیں ملی لے لو اس سے شادی کے کان سے پکڑ کے لے لو سمجھے دی زبان اللہ نے کیوں دی ہے ہم دو صنا کے بعد دل کیوں دیا ہے تاکہ اس کی محبت ہو اور اس کے محبوب کی محبت ہو دی زبان اللہ نے ہم دو شنا کے واسطے دل دیا اپنے لیے اور مصطفیٰ کے واسطے آگے بڑھ تو سوال ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تو یاری نہ لگائیں کس کے ساتھ یاری لگائیں تو جواب یا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ یاری لگاؤ ان آیات کا شان رضو کچھ یہ ہے کہ وہ عیسائی سے نا مناظرہ کرنے آئے تو حضرت نے پوچھا کہ تم عیصی علیہ السّلام کی پوجا کیوں کرتے ہو تو معبود تو نہیں ہے انہوں نے جواب دیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے محبت پیدا ہو کیا اللہ سے محبت پیدا ہو یہ ٹھیک ہے وہ شعر کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے نہیں تو اللہ تبارک وطار نے یہ آیتِ نازر فرمائی کہ آپ ان کو یہ کہو کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محب ہیں تو میری اتباع کرو میں خاتم الانبیاء کس کی اتباع کرو میری محمد عربی کی اتباع کرو پھر تم صرف بحف نہیں بنو گے بحف کے ساتھ خدا کے محبوب بھی بن جاؤ گے بحب کے ساتھ کیا بن جاؤ گے محبوب بھی بن جاؤ گے یہ تو تھا رب اب ہے حکم اتباع رسول کو لین کون کے نیچے لکھو حکم اتباع رسول حضور کی اتباق ہو تو ہے آپ فرما دیجیے اگر ہو تو محبت رکھتے ہو اللہ سے تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو علیہ السلام دی پوجا چھوڑو پر تب نہیں اس کی اتباع کرو یو بےکم اللہ ثمرہ اتباع اتباع کا ثمرہ یہ ہوگا کہ خود خدا تمہارے ساتھ اللہ کے محبوب بن جاؤ محبت رکھے گا تمہارے ساتھ اللہ اور بخش دے گا بخش تمہارے منات مارے اور اللہ رحیم قل اللہ تمہارے وہی چیز ہے حکم اتباع رسول آپ فرما دیجیے اللہ کے رسول کی پس گھر پھر جائیں وہ یہی عیسائی بنکری بے شک اللہ تعالیٰ نیم محبت ان اللہ حصطفیٰ آدم لکھ لو جی تمہید تمہید قصہ مریم و عیسیٰ علیہ وسلم تمہید قصہ مریم و عيسى علہ مسلام بيب مریم اور عيسا علیہ السلام کے قصے كى تمہید ہے قصہ آ رہا یہ تمہید ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا نبوت کے لیے آدم کو نوح کو عال ابراہیم کو عل عمران عال عمران کا بھی ذکر آئے گا اللع تمام جہان پہ میرے آقا عال ابراہیم میں داخل ہے یا نہیں ضروری تم بعض باز یہاں سے اشارہ کیا کہ یہ اللہ کے من کا خبر رسول ضرور ہے لیکن اللہ کے بندے ہیں مابود نہیں اللہ کے بندے ہیں مابود نہیں کیونکہ اللہ تعالی مابود ہیں اللہ نے نہ کسی کو جنا اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا دیا خدا کی اولاد ہے باپ دادے ہیں پرمیا ضروریہ باپ ہوں یہ تو اولادیں ہیں یہ جتنے نبی ہیں ایک دوسرے کی کیا ہیں اولاد ہیں یہ باپ بھی ہیں بیٹے بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں تو ان کے اولاد بیٹے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں جو ایک دوسرے کی اولاد وہ معمول بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے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 ضروری بدل بن رہا ہے کیسے اعلیٰ آل ابراہیم اعلیٰ عمران سے یہ عال ابراہیم عال عمران کیا ہیں یعنی اولاد ہیں یہ بعض ان کے کیسے ہیں بعض سے. باقی سمیع و علیم یہ ہیں یا اللہ ہے واللہ بل سمی علیم سمیع علیم اللہ ہے ساتھ اولاد سے پاک ہے یہ تمہید تھی عیصائے مریم و عیسیٰ کی اب خود قصہ آ گیا آگی اس کالت عمرات عمران قصہ ہے مریم عیسا علیہ السلام حضرت عمران کی بیوی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کا نام تھا حن خنّہ جو ہے جیم والی ہاں خنا امران کی بیوی جو بیوی مریم کی اما تھی ایک دن درخت کے نیچے بیٹھ کی ہوئی تھی کیا دیکھا کہ درخت کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بچہ ہے تو بچے کو وہ چوگ دے رہا ہے چوک جانتے ہو نا وہ پرندہ اپنے بچے کے منہ میں منہ ڈالتا ہے چوک دیتا ہے خوراک انہیں کے چی چی چی چی کر رہا ہے تو بیوی بی نے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا عرض کیا مولا کہ دیکھو تو نے اس پرندے کو کیا دیا ہے اولاد دی ہے یہ اس کو خوراک کھلا رہا ہے مجھے بھی اولاد ہونی چاہیے تو بیوی بی نے منت باندھ لی بی, بی حنہ نے کہ اگر میرا بیٹا ہوا اللہ کی نظر مانی تو اس کو میں پیر المقدس کے لیے وقت کروں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 پیلیا ہے یعنی جملہ پیلیا ہے تو کس کا فائدہ دے رہی آصر کا بک کر میں لکھا ہوا ہے تو منت صرف کس کی ہونی چاہیے اللہ کی ہونی چاہیے آج کل عورتیں پیر کی منت مانتی ہیں کس کی ہاں شاہ باز کر بیٹا دے, دے. سید شاہ بخاری رحمتہ اللہ رہ فرماتے رہے کہ میں ایک بزرگ کی قبر پہ گیا تو وہاں عورت بیٹھ گئی تھی مرغا لیے مرغا جانتے ہو نا ہم اس کو کک کہتے ہیں مرغا لیے بیٹھتی تھی تو ایسے مرغے کو پکڑ کے ایسے کرتی تھی لے کٹ دے پتور لے کٹ دے پتر پیر کو کہہ رہی تھی لے کٹ دے ہاں کڑ لے لے پتور دے پیری رشوت اور ہے آ بغیر اوکڑ کے پوچھ کر نہیں دیتا یہ آتے تو بی پی نے خاص کس کی منت مانی اللہ بے شک منت مانی ہے میں نے خاص تیرے اس بچے کی بتری میرے پیٹ میں ہے ماں کے نیچے لکھو بچہ اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے محر رن دراحا لے کے وہ آزاد کیا جائے گا کس سے آزاد دنیاوی کیا دنیاوی کاموں سے میں آزاد کر دیں گی کس کا خادم بنے گا تیرے گھر پہ تو مقدس کا پس قبول کر گے اس سے بے شک تو ہی تو سمجھی علیم ہے قلما واضح کہا بس جنا اس کو تو کہنے لگی اے پروردگار میرے بے شک میں نے جنا ہے اس کو کیا مانس یہ تو مانس ہے میرا خیال کیا گا مطلب کر اب دیکھو بی بی مریم کی اماں ہے ایک ودی کامل کی بیوی بی ہے ٹھیک ہے نا اور حز حضرت علیہ السلام کی نانی ہے وہ مریم ماں تھی نا اِی ساریہ السلام کی تو ماں کی ماں کیا ہوتی ہے نبی کی نانی ہے اس کے افتار میں کچھ ہے وہ مانگتی کیا ہے بیٹا لیکن پیدا کیا ہوتی ہے ایک <tos> یعنی کیا پیدا ہوگا لڑکا پیدا ہوا نہ لڑکی اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو آ جاتے واہ پیر صاحب ہم نے تو لڑکا مانگا تھا آپ نے لڑکی دیو تو پیر کے دیتا میں نے لے لڑکا نہ لڑکی پہلے نہ ادھر لگاتا تھا اب نہ کہاں لگا دیا لڑکے کی طرف لڑکا نہ لڑکی لے دیا کے اور اگر کچھ ہی نہ پیدا ہوتا تو آ جاؤ جی تو تعویذ کا ڈھنگ تو میں نے بتا دیا ہے نا ملو بے چی تو میں نے مانگا تھا بیٹا آ گیا کیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جملہ موتر میں لکھاؤں گا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 کہ نبی کے بعد درجہ صدیقہ نہیں ہوتا صدیق کے بعد شہید کب ہوتا ہے نا تو صرف ولایت کا آخری درجہ کیا ہے صدیق ہے اس کو اوپر تو نبی ہے تو مریم کو صدیقہ نہیں کہتے امی ایشا کا کہتے ہیں صدیقہ کہتے ہیں اس کو اوپر نبی کا درجہ ہوتا ہے درمیان میں اور کوئی درجہ نہیں دیکھو ولّہ عالم جملہ محترضہ لکھو اور اللہ خوب جانتے والے ہیں ساتھ اس کے جناب بلائے سجا کرو کل انصا اور نہ تھا وہ مذکر جو اس نے مانگا نہ تھا وہ مذکر جو اس نے مانگا مس ماننا اس اس کا شان ایسے نہ ہوتا یہ ہے درمیان میں جملہ مترزہ آگے غور فرمائیے بہ ان سما مریم اس کا عطف ہے انی وضاحت انصاف درمیان میں اللہ کی کلام ہے اب کس کی کلام شروع ہوگی بی بی مریم کی واہ آتفا اِن سما تھا مریم کا میں نے جنا اس کو مہنت اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا کیا مریم آگے یہ بی بی حنہ کی کلام ہے درمیان میں ولہ عالمات اللہ کی کلام ہے بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم مریم کا من آبیدہ یہ زبان میں مریم کا من کیا ہے عابدہ عبادت التظار اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ دے رہے اب دیکھو بی بی صاحبہ مریم کو کس کی پناہ میں دے رہی ہے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے کسی پیر فقیر کی پناہ میں نہیں دے رہی ہے سمجھے جی, جی کیا آج کل عورتیں مرد نو راتاں بیٹھتے ہیں پیر کے اوپر جاتے ہیں نو راتاں بیٹھتے ہیں وہ پیر کی پناہ میں آنے کے لیے ہی لیکن نو راتاں جو بیٹھتے ہیں عورتوں لے کے عزت ان کی معبول ہوتی ہے بے غیرت لوگ ہیں اپنی عزت تو تباہ کرتے ہیں ایک آدمی کہنے لگا کہ بھئی سید کی شان زیادہ ہے قرآن کی شان زیادہ اندازہ سید قرآن کا مقابلہ کرتا ہے کیا سید کی شان زیادیہ قرآن کی شان زیادیا تو جواب دینے والا بڑا چالاک تھا اس نے کہا دیکھوئے قرآن کئی سال سے تمہارے گھر ہے قرآن نے کچھ شعانت کی ہے نہیں سید کو دو چار دن گھر ٹھہراو پتہ چل جائے گا تو سید زیادیہ قرآن کی شان شانیا بالکل پتہ چل جائے گا بدوا جو ہوتے ہیں یہ پیر جو ہوتے ہیں خبیص ہوتے ہیں پورے سمجھے بے بیسن میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے روتا ہوا آتا ہے یعنی ماں کے پیٹ سے چھوٹا بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا روتا ہے نا وہ کیوں روتا ہے حضرت نفرت شیطان اس کو چوک لگاتا ہے تصرف کرتا ہے لیکن مریم بھی معخوض ہوئی اس کا بیٹا بھی اس سے معیے آپ فرمائیں گئے حضور بھائی متکلے میں تو خود مست سنا ہوتا ہے کیا متکلے میں کیا ہوتا ہے خود مست سنا ہوتا ہے اور یہ استاد ہے طلباء کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے کہتا ہے بس اس جگہ سب بدماش بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی تو بیٹھے ہوئے آپ بدماش ہے گا <laughs> متکل میں تو ویسے ہی <laughs>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 وہاں کو امام مسجد تھے ایک خادمین تھے ان کو مجابرین بیت المقدس کہتے تھے اللہ کے گھر کے مجاور ان کے پاس لے گئی کہ یہ میری منت تھی تو وہ بچیوں کو قبول کرتے تھے بیٹوں کو قبول کرتے تھے نروں کو بچیوں قبول نہیں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو قبول کرنا ہے تو اصل قبول کرنے والے کون تھے اللہ تعالیٰ تھے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 کہ جن کلموں کے ساتھ تم لکھتے ہو نا کو یہ کلمیں کہاں ڈال دو دریا کے اندر ڈال دو تو جن کا قلم اس طرح بہ جائے وہ نا جس کا قلم اسی بہاؤ کی طرح ہو جہاں سے پانی آ رہا ہے ادھر چلے وہی وہ کفالت کرے چنانچہ قلم ڈالے گئے تو حضرت ذکر کا قلم ادھر اوپر چڑھا تو وہ کفیل بن گئے اور ان کا کفیل بننا اس لحاظ سے بھی اچھا تھا کہ حضرت ذکریہ کے دھار ان کی گاضی خالہ تھی بی, بی مریم کی گزی خالہ, خالہ کی تربیت میں آ گئی خالوں کی تربیت میں آ گئی سمجھے تو پھر وہ بیت المقدہ جیسے مسجد ہے نا سات سات بیت المقدہ کے حجرے ہوتے تھے تو اس کے لیے ایک حجرا کا کر دیا گیا خالی کر دیا بی بی صاحبہ وہاں رہتی خالہ بھی آ کے ملتی ان کو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 آپ بی بی مریم نبیہ تھی یا ولیہ تھی ولیہ تھی نا اب ولی کے سامنے ایک چیز ہے فرآب عادت اس کو آپ کیا کہتے ہیں کرامت کہتے ہیں تو کرامت اولیاء قرآن سے ثابت ہوگی یا نہیں جیسے موزات انبیاء قرآن سے ثابت ہیں کرامات اولیاء بھی قرآن سے ثابت ہو گئے دیکھو جی بس قبول کیا اس کو رب اس کے نسا قبول اچھے کے اور بڑھایا اس کو بڑھانا اچھا اچھا پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مریم جو ہے نا جلدی جلدی بڑھتی گئی کیا بعض تفسیروں میں تو ایسے لکھا ہوا ہے نا کہ ایک دن میں ایسے بڑھتی جیسے باقی بیٹے سال میں بڑھتے ہیں لیکن یہ ہیں اسرائیل بہرحال وہ جلدی بڑھی آپ اتنی کہو گے ابا اب ام اللہ قرآن مبہم کہا ہے نا بارہ جلدی جلدی بولوں کفلا ذکری اور کفیل بنا دیا اس کا کس کو زکری کون کے سفر ہوگی کلا داخل آلیہ زکری کرامت مریم لکھ لو کرامت مریم آپ دیکھو نا کل کا لب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ دیکھا بار بار دیکھا جب ہی داخل ہوتا اس پہ زکری حجرے کے اندر یہاں محراب کا من ہجرا لے لیجیے پہلے زمانے میں جو حجرے ہوتے تھے نا مسجدوں کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کہتے تھے محراب یہ محراب جو ہے نا یہ رواج پہلے نہیں تھا حضور کے زمانے میں یہ محراب, محراب نہیں تھے آپ کے بعد بنے ہیں سمجھے جی کیا تو محراب کا نا حجرا دیکھا داخل ہوتا اس کے بعد ذکری محراب کے اندر حجرے میں پاتا نزدیک اس کے ریس کو یا مریم استباد ذکریہ ذکریہ نے اس بات کو بعد خیال کیا استباع استباع کا من کسی چیز کو بعد خیال کرنا کہنے لگا ہے مریم اللہ لگ کہاں سے ہے تیرے لیے یہ رسق قالت فرمانے لگی وہ امن بلّہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے بے شک اللہ رزق دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں بغیر حساب بغیر قیاس کے حساب کا من یہاں قیاس کرنا اس لیے کہ ہمارا عقل تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر پھل اپنی موسم میں آئے یا غیر موسم میں ہر پھل اپنی موسم لیکن وہاں پھل کیا ہوتا تھا بے موسم باہر کیا آس کے ہونا لے کر دعا ذکری دعا ذکریہ جب ذکریہ نے یہ جواب سنا بیوی بی مریم سے تو وہاں دعا کہ اے اللہ جیسے مریم کو بے موسم پھل دیا بھنے مجھے بھی بے موسم پھل دو مجھ کو بھی اگرچہ میں بوڑھا ہوں میری بیوی پانچ ہے ایک سو بیس سال پہ پہنچ گئے تھے اب اولاد اولاد ایک پھل ہے نا تو موسم ہے اولاد بھی لیکن ہے اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے مجھ کو بھی بے موسم پھل دے اولاد دے دے مجھ کو پھل ہی ہے اسی مقام پہ پکارا ذکریہ نے اپنے رب میں ذکری علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ہیں جی اللہ کے نبی ہیں ذکری علیہ السلام السلام تو اس کے باوجود بھی کس کو پکار رہے ہیں جی خدا کو پکار رہے ہیں اپنے آپ کو بیٹا نہیں دے رہے یہ کہتے ہیں جی پیر جتنا نام کرتے ہیں جی پیرے جیتا پیر, پیر دیتا ہے اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اللہ ڈوایا اللہ نے دوسرے سے دلوایا اللہ کی طرف نسبت ہو تو اللہ ڈیوایا اللہ نے کسی اور سے دے دیا ایسے مولانا ایسے نام رکھتے ہیں نہیں رکھتے وہاں پکار سکری نے اپنے رب کو کارا رب ربری عرض کیا اے میرے پروردگار جگار بخش میرے اپنی طرف سے اولاد پاکیزہ بے شکا پھر سننے والے پکاروں کو فنادت ملائقا ایجابت دعا ایجابت دعا دعا اسی وقت قبول ہوگی پاس پکارا اس کو جبریل نہیں ملائقہ ہے تو یہ جمع لیکن مفرت کے اوپر جمع کا اطلاع کیا جاتا ہے اعزاز کے لیے اس کے لیے اعزاز کے لیے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 تو فرشتے نے پکارا ان اللہ بشور کا بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں تو اس کو ساتھ جا جا کے اب جبریل نے کیا کہا کہ اللہ نے تیرے لیے اولاد مقدر کیا ہے اور اس کا نام بھی اللہ نے کیا رکھا ہے خود خود خدا نے رکھا ہے بے شک اللہ خوشخبری دیتے جہاں جا, جا کے مصد کان واس نمبر ایک واسط نمبر ایک جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا کالے اللہ یہ واسطے نمبر ایک ہے کالے اللہ کی تصدیق کرے گا یہاں کالے اللہ سے مراد کون ہے کون ہے ابھی پراپی علیہ السلام وہ اس لیے بی بی مریم کو بھی بیٹا پیدا ہوا ہے ابھی تو آپ آب بھی چھوٹی ہے نا بی بی مریم ان کو بیٹا پیدا نہیں ہوا تو ایک پیشین گوئی کر دی گئی کیا پیشین گوئی کر دی گئی کہ اے زکریہ تیرے ہاں کیا پیدا ہوگا بیٹا یاہ یا اور مریم کو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا عیسیٰ اور اس کا لقب کیا ہوگا کالما اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا دعویٰ کریں گے نا تو پہلے پہلے تصدیق ان کی کون کرے گا یا, یا کریں گے لکھا تصدیق کرے گا کالے اللہ کی یوں مانا کرنا یہ من کا منع نہ کرنا جو تصدیق کرے گا کس کی ہاں اللہ کے نیچے کیا لکھو مراد علیہ السلام ہے عیسی علیہ السلام کو کالہ اللہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتایا ہے کل میں کون سے پیدا ہوئے بس سیدا یہ وسط نمبر دو ہے کس کی واسطہ ہے کس کی واسطہ ہے یاد وہ سردار ہوگا بحصور اور عورتوں سے رکنے والا ہوگا حصور مبارک کا سیدھا ہے عورتوں سے رکنے والا ہوگا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عورتوں سے بالکل رغبت نہیں تھی خیال ہی نہیں جاتا تھا ان کا عورتوں کی طرح اس لیے حضرت یحییٰ نے شادی بھی نہیں کی تھی سمجھے حضرت یاہ نے, نے شادی نہیں کی یہ سمجھ آ گیا اچھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں یا نہیں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 اچھے طریقے سے نبھانا ان کے حقوق ادا کرنے ان کی تربیت کرنی تو حضرت جامع ہوئے نہیں وہاں صرف کمال عبادت ہے یہاں کمال عبادت کا کیا ہے کمال معاشرتی عورتوں سے رکنے والا نمبر تین ہے نا نبی یا نمبر کتنی شاہ نبی ہوگا کامل نیکوں سے قال رب انا یقون غلام سوالس کیفیت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 میں بھی نوجوان میری بیوی بھی نوجوان بن جائے اللہ نے فرمایا نہیں حالت تمہاری یہی رہے گی بوڑھے رہو گے اور میں بچہ دوں گا یہ سوال ہے کیفیت لکھو کالا عرض کیا ذکریہ نے اے رب میرے انا یقین غلام کس کیفیت میں ہوگا واسطے میرے لڑکا حالانکہ تا کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا اور بیوی میری بان جائے فرمایا المر و کزال کا کزال سے پہلے الامر معذوب ہے معاملہ اسی طرح رہے گا تو بھی بوڑھا تری بیوی بھی بوڑھی رہے گی المر و کا معاملہ اسی طرح رہے گا اللہ یف فل اللہ مبتضا ہے یف خبر ہے اللہ تلا کرتا ہے جو چہتا ہے کال ربج اللہ آیا مطالبۂ علامت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 آیا تن کے نیچے کو الحمد مقرر کرو واسطے میرے کوئی نشانی حمل کے اوپر کالا فرمایا نشانی دیکھ یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے تین دن مگر اشارے سے کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے خاموشی کا وہ ایسا روزہ رکھتے تھے کہ نہ کھاتے نہ پیتے نہ کسی سے بولتے تو مطلب یہ ہے کہ تین دن تو روزہ رکھے گا حالانکہ محققین اس بات کو پسند نہیں کرتے وہ تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے تین دن کا روزہ قائل یہ بات علامت وہ ہو جو اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو اس کے اپنے اختیار میں ہو عجیب علامت ہونی چاہیے تو ہماری تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا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 پھر روزہ نہیں تھا استراری تھا ان کے اپنے اختیار بھی تھا آدمی کلام کیا تھا جی اس طرح تھا بیان القرآن اور روح المانی کا حوالہ لکھو نہ بات کر سکے گا تو لوگ ساتھ تین دن مگر اشارے تھے لیکن بس کو رب کا ذکر کر سکیں گے یا نہیں ذکر پہ زبان چلے گی نماز میں چلے گی زبان اور ذکر کر تو رب اپنے کا بہت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 ww.shahedaylam.com